Amen. <laughs> رحمان رحیم الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ وسلم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں روزانہ کم و بیش رات دو بجے سے صبح دہائے سہار تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاء دیکھتے رہیں گے انتہا تمازان و مبارک تک ہم آپ کی کال شامل کرتے ہیں فقی مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں ہم اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں حل پیش کیا کرتے ہیں آپ کی ناتوں کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں آپ کی لائیو کالز اس پروگرام کو مزید مزین بنا دیتی ہیں ایک ٹاپک رکھا کرتے ہیں ایک موضوع سخن رکھا کرتے ہیں جس پر آپ کو بھی دعوت سخن دی جاتی ہے آج کا موضوع سخن احوال قلب کے حوالے سے ہے یہ احوال قلب ہی ہوا کرتے ہیں جو انسان کا ظاہر ڈویلپ کیا کرتے ہیں انسان کا اندر اہم ہوتا ہے اور وہ باطلی چیز اہم ہوا کرتی ہے جو ظاہری اعمال کے پیچھے ہوا کرتی ہے اور پھر ظاہر بھی انسان کا بہتر ہوتا جاتا ہے آج احوال قلب کے حوالے سے ہم جن چیزوں کو زیر بحث لائیں گے اس میں تین بہت اہم چیزیں ایک ریاکاری کے حوالے سے ایک تکبر کے حوالے سے اور ایک بدگمانی کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت زیادہ نیکی کا رواج جہاں پا جاتا ہے وہاں پر ریاکاری کا ایک خوف ریاکاری کا اندیشہ بڑھ جایا کرتا ہے نمازیں کسی کو دیکھ کر لمبی کر دی جاتی ہیں کسی کو دیکھ کر زکات دے دی جاتی ہے اور تصویریں کھچوانے کا عمل تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ دیتے ہوئے ہم تصویریں بنوایا کرتے ہیں اور جب تک اخبار میں نہ آئے اس وقت تک ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کسی کو دی ہے یا کسی قریب کی کسی مستحق کی مدد کی ہے اس کے علاوہ تکبر تکبر ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں میں بہت زیادہ رواج پا چکا ہے ہم کسی انسان کو انسان تک نہیں سمجھتے ہیں ہم ایک سٹیٹس اپنی نظروں میں بنا لیتے ہیں اپنے تئیں ایک سوسائٹی ایک سمبل بنا لیتے ہیں ایک سٹیٹس بنا لیا کرتے ہیں اور اسی سٹیٹس کو معیار بناتے ہیں جو امیر ہے اس سے ملنا ہے غریب سے نہ بھی ملے تو ایسا کون سا فرق پڑتا ہے نہ ملے کوئی بات نہیں ہماری ایک ایک چیز میں ہمارے گھر کے رہنے میں ہمارے لائف سٹائل میں ہمارے گھر کے انداز میں گھر کی ایک ایک چیز سے تکبر جھلکنے لگتا ہے اس کے علاوہ بدگمانی کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے بدگمانی بہت بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے کسی بھی جھگڑے کے لیے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بہت بڑے بڑے جھگڑے بن جاتے ہیں معاشرے میں خاندانوں میں دوستوں میں بھائیوں میں بہن بھائیوں میں اس کے پیچھے بدگمانی بہت بڑی وجہ ہوا کرتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بدگمانی ہم چھڑا نہیں سکتے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے یا کیا ہم سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے پیچھے ایسی ضرور بات ہوگی اگر اس نے ایسا کیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور ایسی بات ہوگی کیا ایسی بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے نیگیٹو سوچ جو ہمارے ہاں بہت زیادہ رواج پا چکی ہے اس سے کس طرح سے چھٹکارا حاصل کیا جائے کس طرح ہم پوزیٹو ہو جائیں کسی بھی چیز کو اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ یہ شخص نے اگر کام کیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی یقین اس کی مجبوری رہی ہوگی ہو سکتا ہے کہ یہ کام جو یہ کر رہا ہے ہمارے بھلے کے لیے کر رہا ہے اگر یہ سوچ لیا جائے یہ اعتبار قائم ہو جائے یہ اعتماد قائم ہو جائے تو پھر بدگمانی اپنی جگہ نہیں بنا پاتی ہے بدگمانی کو نہ بننے دیجیے اس حوالے سے ہم گفتگو ریا تکبر اور بدگمانی یہ تین ایسی برائیاں ہیں جو انسان کو کھوکھلا کر دیا کرتی ہیں اور یہی احوال قلب کو اور بہتر بناتی ہیں اور قلب کو بہت زیادہ ڈیولپ اور کردار کو ڈیولپ کیا کرتی ہیں ان تین بہت اہم موضوعات کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ شاء آپ کی بھی لائیو کالز اس حوالے سے بھی شامل کی جائیں گی آپ پروگرام میں انشاءاللہ اللہ شامل ہوں گے آج ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرواں ہیں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کے لیے اور آپ کے فقہی مسائل کے کا حل پیش کرنے کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز آپ کی محبوب اور مربوب شخصیت جن کے لیے میں اس محبت کا اظہار کیا کرتا ہوں کہ آپ الحمد آپ کو اللہ رب العزت نے وہ الفاظ عطا کیے ہیں کہ جو لوگوں کے کانوں سے گزر کر ان کے قلب میں جگہ بنا لیتے ہیں اور پھر تبدیلی کا باعث بنتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب وہ شخصیت کہ الحمدللہ جن کو اللہ رب العزت نے خوبصورت انداز گفتگو عطا کیا اور بہت کم عرصے میں آپ نے اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک بہت ہی سینئر بہت ہی خوبصورت آواز کے حامل الحمدللہ کہ للہ پچھلی جن کی تین چار دہائیاں آخر سرات السلام کے ذکر میں وقف نظر آتی ہیں اور میں انہیں ایک ٹرینڈ سیٹر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا اور جن لوگوں کو سن کر بہت سے آج کے بڑے بڑے ناطخ جن, جن کو سن کر ناطخواں بنے ہیں اور اللہ رب العزت نے بہت عزتوں سے نوازا لاہور سے ہماری خصوصی دعوت پر تشریف لائے الحاج اختر حسین پریشی صاحب السلام علیکم کا بہت بدیہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی مفتی صاحب اگر آغاز ریا کاری سے کیا جائے تو ریا کاری ہے کیا مطلب اس لغوی معنوں میں اور شرعی اس کی اصطلاح کیا ہے شعیطان الرجی میں بسم مطلب اللہ ریا کاری سے تو آغاز نہیں کریں گے پر بحث کر کے جی ان <تصفح> <تصفح> ریا جو ہے جیسے کہ آپ نے تمید نشات فرمایا اور بہت ہی نفیس تمہید تھی سب سے پہلے ہماری عوام کو یہ بات ضرور سمجھنے چاہیے جیسے کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جب ہم مذمت کا تذکرہ کریں گے اور اس کی برائیاں نقصانات بیان کریں گے تو اندازہ ہوگا <تصفح> کہ بعض اوقات ہم کسی فیل کے ارتقاب پہ تو توجہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس فیل کو برباد کرنے والے اعمال پر اور احوال پر توجہ نہیں ہوتی ہے اس لیے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے میں اس لیے تفریحاً مزید عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائے ریا جو ہے ریا کا لغوی معنی ہوتا ہے دکھانا اور شرعی اصطلاح میں ہر وہ عمل کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ارادہ کیا جانا چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کسی دنیاوی فائدے کا قصد و ارادہ کرنا اب اس میں دو چیزیں آ جائیں گی کہ یا تو متلقن اللہ تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ دیا گیا صرف دنیاوی نفع کا ارادہ ہے آپ نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ کوئی شخص مہمان بن کے کسی جگہ گیا اور بے نمازی ہے نماز نہیں پڑتا لیکن اب وہاں پہ کچھ لوگ ایسے مشتمع ہو گئے ہیں وہ سوچتا ہے اگر نہیں پڑھوں گا تو مذمت ہوگی لوگ برا مانیں گے تو چلو میں پڑھ لیتا ہوں بدگمانی کا باعث بھی بنے گا یہ بدگمانی چلے وہ ایک شاید منفی مثبت سوچ کی طرف لے جائیں हुم مثال हुم کے طور پہ کوئی بدگمانی سے بچنے کا بھی قرض نہیں ہے بس اپنے آپ کو مذمت سے بچانے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی بالکل طلب نہیں ہے تو یہ خال ستانا ریاکاری ہوگی اچھا اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اللہ کی رضا کا بھی ارادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی دوسرے ارادے بھی کر لیتا ہے یہ ہر شعبے میں ہو سکتا ہے دکھاوا اس قسم کا مثال کے طور میں ہی بیان کر رہا ہوں اب میرا ارادہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ متاثر ہو کے میری تعریف کریں <تصفح> نعت خان کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے <تصفح> مقرر کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے <تصفح> ہوسٹ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے صحیح. ہر وہ شخص جو اعلانیہ طور پہ کوئی نیک عمل کر رہا ہو اس کے بارے میں ہو سکتا ہے یعنی ہم بدگمانی نہیں کریں گے <تصفح> لیکن یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کسی اور چیز کا بھی قصد ارادہ کر لے نیت فاسدہ کے ساتھ تو پھر یہ تمام چیزیں ریا کے اندر داخل ہوں گی صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے کتنے نقصانات نظر آتے ہیں کیا یہ باعث بنتا ہے پوری عبادتیں آپ کی مطلب خطرے اندیشے میں پڑ جائیں کہ یہ ضائع ہو جائیں گی مطلب اس کے کتنے اثرات ہوتے ہیں آپ کی ایک عبادت پر قبولیت کے حوالے سے شکریہ تسلیم صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کاری کو شرک ازگر کرا دیا اچھا اور کتب احادیث کے مطالعے سے ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے بارے میں اس بات کا اندیشہ فرمایا کہ وہ بتوں کی عبادت تو نہیں کریں گے بتوں کو عبادت میں شریک تو نہیں کریں گے مگر کسی بھی عبادت میں اس بات کا شایدہ رہے گا کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے یعنی ریاکاری اس کا آپ نے اپنی امت کے لیے اندیشہ فرمایا ریاکاری کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے یعنی دکھاوے کے لیے لوگوں کو عبادت کی جائے اور اس میں مقصود اللہ تعالی کی رضا نہ ہو بلکہ صحیح. دنیا کی رضا مقصود ہو صحیح ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں آج کے پروگرام کے پہلے کالر دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم لائن ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ عرض کر رہا تھا کیونکہ ریاکاری کا تعلق عبادات سے ہے یعنی وہ معاملات جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس کو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو قرآن حتیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے والے جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں صدقات و خیرات کرنے والے جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں ان کی مذمت فرمائی جیسا کہ سورہ معاون میں فرمایا کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور نمازوں میں لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں سورہ معاون نے یہ بات بیان فرمائی اسی طرح سورہ نسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی وزینہ یون فقونا اموالحم ریا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے تو ان لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مذمت فرمائی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرنا لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا اس میں یہ بات پیش نظر ہے کہ جو چیزیں فرائض اور واجبات ہیں ہی اس میں آپ چھپ کے عبادت نہیں کریں گے وہ تو اعلانیہ کریں گے لیکن یہ اس مقام پر ان کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ جو نفلی عبادتیں ہوتی ہیں جس کو تنہائی میں کرنا ہوتا ہے مگر اس کو دلکش لوگوں کے سامنے کیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں کتنا آدھے کتنا عید ہے لوگوں کو دیکھا کہ خیرات کرنا صدقات کرنا بانٹنا हुँ. اور یہ سب چیزیں خران حکیم کی آیت میں اسی بات کی مذمت کی گئی ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام وسیم بھائی آپ کی صحت ہے اللہ کا کرم ہے اچھا میری گزارش یہ ہے کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں صاحب فرمائیے یہ تکبر میں ریاکاری میں کیا فرق ہے ایک سوال ٹھیک ہے بہت کیا ریا کاری شیر کا یہ قصہ ہے جی ایک گزارش میری یہ ہے کہ اختر قریشی صاحب تشریف اور وہاں ہے ایک نعت خوشبو ادوالم میں تیری اگر یہ آپ سنوا دیں جی حفیظ صاحب صاحب کی انشاءاللہ شاء آپ کو کوشش کریں گے ضرور سنوائیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کیسے اندازہ لگایا جائے کوئی شخص رہا کاری کر رہا ہے اگر اس کو عادت ہے لمبا قیام کرنے کی لمبا سجدہ کرنے کی اور نماز کی حد تک اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی شخص دیکھے کہ یار شاید ہمارے سامنے ہے تو بڑے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے تو یہ ایک بدگوانی بھی پیدا ہو سکتی کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کسی کی دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ آپ کسی کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ریا ہے یا نہیں پل پل پل اس میں تو ایرر بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے بدگمانی کے موضوع میں ڈسکس کریں گے ایک ہے کہ آدمی اپنا خود ذاتی محاسبہ کرے کہ میں ریاکاری میں مبتلا ہوں یا نہیں تو اس کو چند علامات پر غور و تفکر کرنا ہوگا ان میں سے جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مبارکہ موجود ہے کہ آپ نے شاید فرمایا کہ ریا کی تین علامتیں ہوتی ہیں جب وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو بہت چست نظر آئے گا جب تنہائی میں ہوگا تو سست نظر آئے گا جب اس کی تعریف کریں گے تو کام کو بڑھا دے گا جب مذمت کریں گے تو کام کو گھٹا دے گا اچھا آہ جب اس کو کوئی انعام ملے گا تو چست ہوگا جب اس کو انعام سے روک دیا جائے گا تو سستی کا شکار ہو جائے گا اچھا یہ ایک بڑی علامت آپ نے بیان فرمائی ہے کہ ریا کار جو ہوگا اس یعنی ہم خود اپنے اگر محاسبہ کریں اگر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سامنے موجود ہیں تو بڑا کام کرنے کو دل چاہتا ہے جی لیکن وہی فضیلت تنہائی کے اندر ہمیں یاد نہیں آتی بلکہ یاد آ بھی جائے تو نفس سستی کا شکار رہتا ہے بالکل چھوڑے گا کون کریں بعد میں کر لیں گے صحیح. لیکن لوگوں کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کر وہ کام کیا جائے آہ. ویسے کوئی فقیر آ جائے تو پانچ روپے بھی نہ نکلیں آہ. غریب رشتہ دار جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ سفید پوش انتہائی ضرورت مند ہے آہ. لیکن ہائی میں ہائی میں آ کے مانگے تو کچھ بھی نہ دیں آہ. اور جب مجمے کے اندر ہو تو لاپے خرچ کر دیں کر دیں سینکڑوں دیگے پکا کے کھلا دیں آہ. لیکن ہم وہی بات برف کر رہے ہیں کہ کوئی کے کچھ آثار نمایاں ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ چیزیں جو تلاش و جستو جو ہمارے قلب کے اندر ہوتی ہے ظاہر کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مادار یا کاری کو ضرور موجود ہے تو اس طرح ہر شخص اپنے بارے میں اگر غور و تفکر کرنا شروع کرے اور ہر نیک عمل کے ارتقا سے پہلے یا درمیان میں یا اس کے بعد غور و تفکر کرے تو اس کو آسانی سے محسوس ہو سکتا ہے کہ میں نے کتنا اللہ کی رضا کا قصد کیا اور کتنا لوگوں کو متاثر کرنے کا کیا اچھا مفتی یہاں پر انگلش کا مقولہ بڑا مشہور ہے لوک بزی ڈو نتھنگ اور باس آیا تو بڑا کام کر رہے ہیں اور جناب سر کھپا دیا بال عجیب ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور تھڑا تھڑ مطلب جیسی باس گیا فوراً ڈھیلے ہو کے بیٹھ گئے بھائی یاری کیا مشیو اب باس باس آ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو سارے جناب جس کا وضو تھا وہ بھی آ گیا جس کا نہیں تھا وہ بھی آگے نیت کر کے کھڑا ہو گیا اچھا یہ ساری چیزیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک تو یہ سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا صرف جو خال اللہ کی عبادت جس طرح نماز روزہ حج حجکات میں یا آفس وغیرہ کے معاملات ہیں جس میں ہم رس کے حلال کما رہے ہیں ان سب میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کیا قبولیت اس ریا کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے اور دونوں دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس کا میں آپ سے جواب چاہوں گا ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر کیا حال ہے کا للہ سر میں ٹنو محمد خان سے پیر طاہر سرندی عرض کر رہا ہوں سر جی سرندی صاحب فرمائیے سر بڑی مشکلوں سے کال ملی ہے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں سر مفتی اکمل صاحب کو جو ہے اس کی خدمت میں میرے دو سوال ہے مگر اس سے پہلے ایک شعر سر مجھے یاد آ رہا ہے مفتی اکمل صاحب کی خدمت میں جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں جی جی نکلا ہلال عید تو دیکھا ان کا جمال وہ آسما کا چاند تو کا چاند واہ سر میرے سوال یہ ہیں کہ دو سوال پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صحت مند مسلمان جو نماز پڑھتا ہے اس کے فوائد کیا ہے اور ایک صحت مند مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا جو ہے گناہ کیا ہے اس کے نقصانات کیا ہے ٹھیک ہے نمبر دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ تکبر جو انسان کرتا ہے ایک مرتبہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے تکبر کیا ہے تو اس کے لیے معافی کیا ہونی چاہیے اور یہ اللہ تبرک تعالیٰ یہ تکبر کا جو ہے وہ معاف کرتا ہی نہیں کرتا اور تر ایک تجویز ہے آپ کے لیے اوکے جی جی کیوں ٹی وی والوں کے لیے تجویز ہے سر جب نیت خواہاں نیت پڑھتا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں میرے مقصد یہ کہ خانہ کعبہ ہو یا روزے مبارک کی جو تصویر ہو جی وہ ہمیں نظر آئے ہم نے سنا ہے کہ اس سے جو ہے دیکھنے سے بڑا ہمیں فائدہ ملتا ہے اچھا چلے ٹھیک ہے آپ کو ضرور آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے بہت شکریہ کال کرنے کا جی مکتی صاحب ریا دیکھیں ریاح کاری کا بنیادی طور پر تعلق تو دل سے ہے کہ بندے کی نیت کیا ہے اس کے اندر میں ارادہ کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ایسے کام ہوتے ہیں نا جو نفلی عبادت سے متعلق ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائے کہ اس کو تنہائی میں بندہ کرے نفلی عبادت تنہائی میں کرنا اولا ہوتا ہے اس میں اگر آپ لوگوں کے سامنے کریں گے تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ لازمی طور پہ پیدا ہو جائے گا اب اگر کوئی شخص اس نیت سے کام کرتا ہے کہ مجھے لوگ دیکھیں کہ میں کتنا بڑا عالم ہوں یا میں اگر خیرات کر رہا ہوں تو لوگ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا سخی ہے یا پھر وہ اللہ تعالی کی راہ میں لڑتا ہے تو حدیث شخص میں واضح طور پہ آیا کہ قیامت کے دن ایسے اشخاص کا پہلے فیصلہ ہوگا شہید کو بلایا جائے گا عالم کو بلایا جائے گا اور سخی کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا تو نے کیا, کیا دنیا میں اس نے وہ بتائے گا کہ میں تیرے لئے لڑتا تھا شہید تھا اور تیرے لئے میں نے جان قربان کر دی تو اللہ تبارک وطالعہ فرمائے گا کہ تو میرے لیے نہیں لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے ایسا کر رہا تھا اور وہ تجھے حاصل ہو گے اب جا جہنم میں اسی طرح عالم کو کہا جائے گا اسی طرح سخی کو کہا جائے گا کہ وہ جو خدمات دیتے تھے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پیش کرتے تھے خدمات تو ان کا انجام جہنم ہوگا تھوڑے آخرت میں ذرا اس کو ایک چیز اور کنفرم ہو جی. آخرت میں کوئی سلا نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے نہیں بالکل دیکھیں یہ برباد ہو جائیں گے جیسے مفتی صاحب نے وہ آیت کوڈ کی تھی نا کہ اس شخص کی طرح کے جو ریاکاری کاری کرتا ہے اس سے جا. پہلے یہ ہے کہ لاؤ تم چلو صدقات بل کہ تم اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور کسی کو مطلب احسان جتا کر کرنے کے بعد اس میں ابار سمجھنے کے بعد ضائع مت کرو اس شخص کی طرح جو ریاکاری کے طور پہ خرچ کرتا ہے تو یہ خود نفس قطعی سے ثابت ہے کہ ریاکاری سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں لیکن جیسے کہ آپ نے سوال و فرمایا کہ یہاں دو چیزیں ہیں ایک ہے دنیاوی امور میں ریاکاری کرنا دکھاوا کرنا جن کا تعلق عبادت سے نہیں ہے جیسے آپ نے آفس کی مثال کی دی کہ افسر آیا تو جلدی جلدی کام کرنا شروع کر دیا افسر نکلا تو کام چھوڑ ڈالا یا مطلب افسر کے سامنے کھڑے ہو گئے نماز پڑھ کے لیے ورنہ نہ کھڑے ہوتے ایک ہے عبادت میں کرنا جی جیسے چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے فقط اللہ کی رضا کے ارادہ نہیں ہے کیا تو یہ ریاکاری ہو گئی جیسے مفتی صاف سے ہماری گفتگو شروع میں چل رہی تھی جیسے بری دکھائی جاتی ہے جہیز دکھایا جاتا ہے یہ بھی باقاعدہ دکھایا جاتا ہے دکھاوے میں آ رہا ہے لیکن ان میں فرق ہے وہی کہ ہم اس کو لیتے ہیں عبادات کے طور پر کہ عبادات کے اندر چاہے نفلی ہو چاہے فرض عبادت ہو اس میں یعنی ہر وہ عمل اسی تاریخ آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالی کی رضا کے حصول کا ارادہ کیا جا سکتا تھا اور اس سے ہم نے کسی فاسد مقصد کے لیے ہم نے کوئی ارادہ کر لیا فاسد چیز کے حصول کا ارادہ کر لیا اس سے اعمال برباد ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ ریاکاری اخلاق اخلاقی لحاظ سے مذمت ہے بری ہے اس کی مذمت کی جائے گی کہ آپ سامنے سست بن رہے ہیں اور ویسے آپ سست بن رہے ہیں لیکن اس پہ اقروی اعتبار وہ عذاب نہیں بیان کیے گئے جو یہ عبادات میں ریاکاری پر بیان کیے گئے ہیں تو اس لیے یہ عبادات کے معاملے میں ہر شخص جو ہے وہ اچھی طرح محاسبہ کرے گا تو ہی بہتر رہے گا ورنہ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ دنیا میں تو شاید نام ہو جائے گا لیکن آخرت میں منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکنے کی وجہ سے صحیح کونر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام سر میں نظام الدین بات کر رہا ہوں لاہور سے جی نظام الدین صاحب فرمائیے سر میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کوئی ایسا عمل جس سے مطلب ہے کہ لوگوں کو مطلب ہے کہ ترغیب ملے تو وہ سر مطلب ریاست کاری میں شمار ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے بہت اچھی بات کی آپ نے بہت شکریہ کال کرنے کا بھائی اللہ حافظ مفتی صاحب جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو اب تو ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں تو نظر ہی یہی آتا ہے یعنی وہ ایک ضرورت بن گئی ہے میں اگر یہ کہوں لفظ تو یہ بیجا نہیں یہ موالگہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ریا ہمارے ہاں ایک ضرورت بن گئی ہے آپ شادی بیاہ میں دیکھ لیں وہاں پر بھی اسی طرح ہو رہا ہے ہم, ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھتے ہیں اسی طرح ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ تو ریا پر ہم اپنی نظر آ رہی ہیں نہیں نہیں جتنے دنیاوی معاملات ہیں اس میں ریا کا دخن نہیں ہے اس میں اسراف ہو سکتا ہے اس میں تکبر ہو سکتا ہے لیکن ریا کا تعلق عبادات سے ہے مفتی صاحب نے شروع میں وضاحت کی کہ وہ چیزیں وہ معاملات جن میں ہم نیت کرتے ہوں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا حصول مقصود ہو اس میں ہم ارادہ کرنے کے لوگوں کو دکھائیں جیسے نہیں میں جیسے میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر فرض کریں ایک تو خال اللہ کی عبادت کا معاملہ ہے نا دنیاوی معاملہ کسی بھی طرح وہ تو مذہب کا ایک حصہ تو ضرور ہے شادی بیاہ میں اگر ہم کو بیٹی کو جہیز بھی دے رہے ہیں یا بہن کو جہیز بھی دے رہے ہیں تو وہ سب ایک اسلام کا حصہ کوئی شخص پانی پیتا ہے اگر ویسے تو گھر میں کھڑا ہے تو کھڑے ہو کے بھی پی لے گا جیسے چاہے گا پی لے گا دیکھا آپ کچھ لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں ایسا نہ کہیں کہ یار یہ کھڑے ہو کے پانی پیتا دیکھو سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے ان کو دیکھ کر یہ بات یہ بات چیز سے متعلق ہے عبادت سے متعلق ہے یعنی لوگ اس طریقے کا رویہ اختیار کر لیں عام لوگوں کے درمیان مجمعے کے درمیان جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ مجمے میں تو وہ چست ہو جائے اور اکیلے میں وہ سست ہو جائے پھر اتنی و اختیار کر لینا کہ واقعی اللہ کا فلی ہے دکھانے کے لیے یا پھر جو ہے وہ بات بات میں موت کا قبر کا ذکر کرنا بات بات میں تاقی و تہارت اور احتیاط اپنی ظاہر کرنا کہ یہ ناپاک تو نہیں ہے یہ پاک تو نہیں ہے हुँ. تو اس طرح کے جو تقوے دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں یعنی ایک چیز صاف نظر آ رہی ہو हुँ. اس میں مطلب کوئی اعلان بھی نہ کیا گیا ہو بتایا بھی نہ گیا ہو کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے हुँ. صاف ستھری نظر آ رہی ہے پھر آپ کہیں اور یہ پوچھیں کہ کیا یہ پاک ہے میرے کپڑے تو ناپاک نہیں ہو جائیں گے हुँ. تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ظاہر کر رہا ہے کہ یہ کتنا تکوا اور پہزگاری والا شخص ہے हुँ. صحیح ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں ان خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری ٹائم تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں مفتی اکمل خان سے بات کر رہی تھی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں یہ میں آپ کو بتا نہیں پلیز اچھا کیجیے بات جی السلام علیکم مفتی اکمل صاحب وعلیکم السلام ہاں مفتی اکمل صاحب مجھے آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے اور اللہ پاک بہت اچھا اللہ کرے کہ آپ لوگ یہ پروگرام کو چھٹا رکھتے ہیں کہ ایک بار میری رمضان کے بعد بھی کوئی ایسا ٹائم لگائیں کہ جس میں آپ لوگ کا طرح کا پروگرام ہو اور آپ لوگ کا ترابیوں کا بھی پروگرام بہت اچھا ہے ترجمہ تفریح بہت اچھا دے رہے ہیں اور مجھے صرف آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ اللہ پاک نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا ہے اس کے لیے خاص کر دعا کریں کہ اللہ پاک ابھی تو بہت چھوٹا ہے مگر اس کے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ایسا ہی ہے جیسے آپ ماشاء سے ہیں اس طرح بڑا ہو کہ وہ بھی اسی طرح نیک بنے م... جی کہیے کالو اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام ہلو میں آپ سے کوشچن کرنا تھا کہ اگر ٹیلیویژن کی آواز بند کر دیجیے گا کہ اگر ہم گاڑی میں جا رہے ہیں اگر ہم گاڑی ہو گئی ہے جی مفتی صاحب فرما رہے تھے آپ اس کے حوالے سے کہ اگر انسان اچھا اب اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب یہ چیز جائز ہو جائے گی یعنی اگر کوئی چیز آپ کوئی نیکی کوئی عمل کر رہے ہیں اور اس کو دکھایا جائے اس کو دکھاوا کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں ایسی کوئی اجازت ہے کسی معاملے میں جی ہاں بالکل ویسے تو جتنے بھی نفلی عبادات ہیں ان کو چھپا کے کرنا چاہیے لیکن ترغیب کے لئے جیسے بھائی نے ابھی سوال بھی کیا تھا دوسرے لوگوں کو اس کی طرف رغبت پیدا ہو نبی کریم علیہ السلام نے غزہ تبو کے موقع پہ جب امداد کے لیے اعلان کیا تھا حضرت عثمان غنی علی اللہ تعالیٰ عنہ نے نو سو اونٹ دیے تھے یہ باقاعدہ ریکارڈ میں ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیا حضرت ابو نے سارا سامان دیا دینار دیے تو یہ کیا تھا یہ ترغیب کے لیے کہ دیگر لوگ بھی اس میں شامل ہوں اسی طرح مثال کے طور پہ دو سال پہلے زلزلہ آ گیا تھا हुँ. تو اب اس میں لوگوں کو رغبت پیدا کرنے کے لیے دکھانا کہ بھئی یہ دینا ہے اس طریقے سے مگر اس میں بھی شرط یہ ہے کہ ریا کی نیت نہ ہو हुँ. نیت رغبت کی ہی ہو हुँ. کہ لوگ اس کام میں زیادہ سے زیادہ تعاون کریں رغبت کریں اور اس میں مدد کریں تو پھر ایسی صورت میں درست ہوتا ہے کہ خرچہ کیا جائے اللہ کی راہ میں لیکن لوگوں کو پتہ بھی چلتا رہے تاکہ لوگوں میں جوش پیدا ہو انسان کیسے فیصلہ کر بہت اچھا ہے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں بھی اپنا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس میں نیت ریا نہیں ہونی چاہیے جا. اب اس میں محاسبے کا طریقہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں اعلانیاں دوں ہم. تو میں اپنے آپ سے کہوں کہ چلو اعلانیہ نہیں میں مقفی طور پہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے باطن سے مزاحمت نہ ہو بالکل کوئی <coughs> قراری پیدا نہ ہو بلکہ نفس بالکل مطمئن ٹھیک ہے آپ چھپا کر دے دیں لیکن اگر بے چینی پیدا ہو اور چھپا کر دینے کے لیے نفس بالکل تیار نہ ہو میں اعلانیہ ہی دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترغیب کے ساتھ ساتھ ریا کا بھی ہمارے اندر دخل ہے Hmm. یعنی خواہش بیدار ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ تاریخ سے جملے بھی مجھے سننے کو ملنے ہیں لوگ مجھ سے متاثروں میرے کارنامے کو بیان کیا جائے تو یہ ایک نفیس مطلب اپنا محاذے کا طریقہ ہے کہ آدمی اعلانیہ طور پر کو کام کرنا چاہے تو ذرا اس کو مقفی طور پہ کرنے کا قصد ارادہ کر کے دیکھے اور پھر اپنے نفس کی کیفیت کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا صحیح ناظرین ناد شامل کرتے ہیں الحاظ اختر حسین قریشی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور یہ شرف حاصل کر رہے ہیں مست سوا وقت نہیں رب تو سوا قر رب عسدہ پوران بچوی رب آسہ کتے سوڑے میٹھا من ٹھارو سب خان دے سجتا ترا ترے جیا وہی سب خان وعلیکم السلام پہلے تو آپ سب کی خدمت میں چاروں صاحبان کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں وعلیکم السلام آپ کا پروگرام بہت خوبصورت ہے تسمی بھائی بہت شکریہ خاص طور سے آپ کی آواز بھی عزدہ صاحب تھوڑی کلیئر کیا بولیے گا اب ٹھیک ہے اب کلیئر ہے جی جی جی فرمائیے جی مستق اکمل صاحب جو ہے نا قرآن و سند کی روشنی میں بہت جامع اور مختصر جواب دے کر سوال کرنے والے کی تشفی کر دیتے ہیں بہت خوبصورت جواب دیتے ہیں کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کہاں سے بات کر رہی ہوں ویسے میرا نام زوبیا ہے اچھا فرمائیے جی تو تصویر بھائی آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے آج کا جو موضوع آپ کا ریاکاری ہے بدگمانی ہے تکبر بہت اچھا موضوع ہے جی جی گویا آپ نے تو دکھتی رت پر ہاتھ رکھا ہے اور یہ روحانی امراض جو نا ہمارے معاشرے میں دیکھیے جڑ گئے جی ہاں بالکل تو ان پر ذرا تفصیل سے بات کیجئے گا یعنی ایک تو دکھاوا بہت ہے ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدگمانیاں بہت ہیں ہم ذرا زبردستی باتوں پہ بدگمان ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تکبر کا انصر بہت ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا کسی کے پاس دولت پیسہ آئے اور اس نے تکبر کرنا شروع کر دیا اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بہت ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے اس پہ بھی ذرا بات گا بہت ایک بات آپ سے اور بھائی کرنی تھی Hmm. کہ آپ کے ہاں یہ نعت کا بھی پروگرام ہوتا ہے اس میں اور درود بھی پڑھا جاتا ہے بیان بھی ہے hmm. تو کیا ہی اچھا ہو کہ پروگرام کے آخر میں تھوڑے سے سلام کے بھی دو آشاد پڑھ لیے جائیں ah. سلاش و سلام کیونکہ دیکھیے شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تو نیکیاں دیتا ہے اور hmm. درجات بلند کرتا ہے اور سلام پڑھنے سے تعلق بنتا ہے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو کیا ہی اچھی بات ہے جیسے یہ کیوں ٹائم عزما کرتی ہیں اس میں بھی آپ ذرا یہ بتا دیں کہ سلام کے طرح اشعار دو پڑھ دیں تو ایسا لگے گا پوری محفل میلاد مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ ذاکر اللہ اللہ, اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ محفل جو ہے یہ قبولیت کا درجہ ایسا کر دے میرا چھوٹی سی یہ تھی تجویز اگر چھو چھو آپ سمجھے اللہ حافظ ایک اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام اللہ کا کرم ہے ارے تو سل بھائی مجھے مفتی احمد صاحب یہ پوچھنا تھا ابھی جو انہوں نے کہا کہ بندہ یہ کہتا ہے یار کہ میرے کپڑوں پہ لگ گئے ہیں یا کچھ بھی ہو گیا وہ کسی کو دکھانے کے لیے کرتا ہے کہ کیا کہتے اس کو